المعارج صورت المعارج مکی ہے اس میں چوالیس آیتیں اور دو رکو ہیں نام آیت تین من اللہ ذل معارج سے ماخوذ ہے اسے صورتِ صلاسائل بھی کہا جاتا ہے زمانہ نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ صورت بالاتفاق مکی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے